سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری واہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء میرے عزیز یہ پہلا صفحہ دیکھ لیجئے اس میں تھا وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاكَهُ الَّذِي وَاسَكَكُمْ دیکھ رہے ہو یہ امت محمدیہ کے میساخ کا بیان تھا حضرت امت میساک کا بیان تھا ٹھیک ہے نا اب آگے بنی اسرائیل کے میساک کا بیان ہے تو رابطہ آ گیا نا بالاکہ خض اللّہ میساک بنی اسرائیل اچھا جی میرے عزیز میساک کو ان سے لیا گیا لیکن میساک انہوں نے توڑ دیا اس لیے ہم عنوان دے رہے ہیں نقذ عہد کا پہلا نمونہ وساک انہیں توڑا تھا نقض عہد کا پہلا نمونہ یہ یہود نے توڑا آگ نصارہ نے توڑا اور البتحقیق لیا اللہ نے پخت احد منی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وہ آگے عہد آ رہا ہے اور اس عہد کی پابندی اور تعمیل حکم کے لیے بارہ سردار مقرر کیے بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے باران. ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا کہ تم ان کو کہو کہ پابندی کریں شہاد کی پابندی عہد کے لیے کنٹرول کے لیے کتنی سردار مقرر ہوئے بارہ ہر قبیر سردار کیوں کہ اس کو پابندی کے نہاد کی اور مقرر کیے ہم نے ان سے بارہ سردار نقیب کا منہ سردار کرو ناظم کرو چیئر مین کرو وکال اللہ خم اللہ نے پرمبا میں تمہارے ساتھ ہوں لائن اکم تم نیچے لکھ لو می پانچ امور پر مشتمل ہے یہ می پانچ امور پر مشتمل ہے اکم تم سلاد نمبر اے البتہ اگر کیم کیا تم نے نواز کو واقع تم زکات نمبر دو دیتے رہ تم زکوۃ کو واہ من تمہیں روسولی اور ایمان لاتے رہو تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر تین یعنی جتنے رسول آتے رہے نا سب پہ ایمان لاتے رہو اب یہ میساک میں داخل تھا یا نہیں تو یہودی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے میرے حضرت پہ ایمان لائے نہیں لائے اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر تین تم ان کی مدد کرتے رہے نمبر کتنی اکرس اللہ نمبر پانچ قرض دیتے رہ تم اللہ پر اچھا لا کفر نوم ثمرہ فائے عہد تم نے میرے اصحد کو پورا کیا تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا ثمرہ اِفائے عہد البتہ ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہارے گناہوں کو یہ دفع مذرت ہے اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جناب کے اندر یہ جلب بے منفیات ہے گناہوں کا مٹانا کیا ہے بھائی داف مضرت اور بحث میں داخل کرنا کیا ہے جلب بے منفیات منفی دیں تاجری منتا تر انہار فمن کا فراباد غال کا یہ نق ز پہ زجر ہے ناکزِ احاد پہ یہ زجرہ ہے کہ خیال کرنا کہیں میرے احاد کو توڑ نہ دینا ناکزِ احاد پر زجر پہ جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے پاستہ گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے فابما ناکزِ ہم وہ تو ناکزِ احاد پہ زجرہ دی اب نق ز حد کا انجام ہے توڑ دیا انہوں نے پر. پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی بھی ہے یہ پرانے پاپی ہیں انجام نق ز حد پس بس بس اب اب توڑنے ان کے آہد اپنے پہ لانا ہم لانت کی ہم نے ان پہ نق ز حد کا انجام کہہ دی جی لانت ہے اب آگے لانت کا اصر و جالنا کلو بہم کا سیاہ لانت کا اصر نقز عہد کا انجام ہے لانت اور لانت کا عصر زیادہ کساوت کلوی لانت کا اصر یا بنا ہاں اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اصر لانت کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت یوحرف القالمہ موازی کساوت کلوی کے آثار نقض احاد کا انجان کیا جی لانت اور لانت کا اثر کیا جی کساوت کلوی اب کساوت کلوی کے آثار لکھتے جب دل ان کے ساتھ ہو گئے تو ان کے کرتوت کیا تھے کیا کام کرتے تساوت کلبی کے آثار یو ہر فون الکلام موازی نمبر اے تبدیل کرتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے کئی دفعہ پڑھا ہے وہ تعریف لفظی بھی کرتے ہیں تحریف مانوی بھی کرتے ہیں تو کی بنسو حضم اماز رو یہ نمبر کتنی جی دو اور بھلا دیا انہوں نے بڑا حصہ ان احکام کا کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے بہت سے احکام کو بھلا دیا چھوڑ دیا ولا تضال قائنت منہ یہ نمبر کتنی ہے جی تین اور ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو اوپر سیانت سے اوے قائن بھی ہیں سیانت کے نیچے لکھو سیانت علمی بھی کرتے ہیں سیانت مالی بھی کرتے ہیں خیانت علمی علم کو چھپا دیو یا مسائل بدل دو حضور کی بشارتوں کو چھپایا یا نہیں چھپایا یہ خیانت علمی تھی خیانت مالی تو عام ہے اللہ کلی لمح تھوڑے ان میں سے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام عر حضرت فاف ون بس فا یہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا جہاد کا اس اسرے فرما معاف کر دے ان سے درگزر کر بے شک اللہ محبت رکھتے نیب و کاروں کے ساتھ و من الدین کال و دینا نصارہ نق ز کا دوسرا نمونہ پہلا نق زحاد کن سے تھا یعود سے اب نق ز کن سے آئے نصارہ سے نقط زیاد کا دوسرا نمونہ اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں لیا ہم نے پختہ حدم سے انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ان حکام کا کے نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے پاغرائنا بین اداوا نقض احد کا انجام دنیاوی نقز عہد کا انجام دنیاوی پس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی دشمنی کے تلی کو اختلاف دینی ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی یا اختلاف دینی اور بو قیامت تک اور قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالی ساتھ اس چیز کے کہیں کرتے ہیں؟ آپ ایک سوال کریں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں متحد ہیں نصارہ کیا ہیں انگریز متحد ہیں ہمارے خلاف متحد ہیں مل جل کے لڑتے ہیں تو میں نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ عداوت عداوت سے ہے السلام خدا کا بیٹا ہے کوئی کہتے ہیں خود خدا ہے کوئی اختلاف دینی ان کا اتنی بڑھا آپس کے اندر کہ اس ان کی انجیلیں بھی مختلف ہو گئی کوئی انجیل یوہنا ہے کوئی انجیل متا ہے انجیلیں بھی کافی ہو گئی ہیں چار پانچ تو انجیلیں ہیں بلکہ بعض حضرات اس سے بھی بڑھ قرآن ہے کے قرآن ہیں چار پانچ کے سوگے ایک آدمی تھا عیسائی وہ معمول الرشید کے ہاں آتا تھا مامور الرشید اسے کہتا تھا کہ مسلمان ہو جب بڑا ذہین آدمی تھا بڑا قابل تھا نہیں مسلمان ہوتا تھا ایک دفعہ آیا تو کہنے کا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں مامور نے پوچھا کیوں مسلمان ہوا اب کہنے میں خطاط ہوں خوشخط آدمی ہوں میں نے کہا امتحان ہوں سب کا میں نے انجیلیں لکھی اور انجیلوں کو تحریف کر کے لکھا تبدیل کر کے ایک انجیل کسی طرح ایک انجیل اسی طرح بالکل تحریف کی بھیج دیا عیسائیوں کے پاس انہوں نے قبول کر دیا حالانکہ بہت تحریف کی میں نے پھر میں نے قرآن پاک کے اندر تعریف کی آگے پیچھے بہت تر پا لکھے جا ہی بھیجتا وہ قرآن میرے آ پاس واپس آ جاتا کیونکہ تم نے تبدیلی کی ہے تو میں سمجھ گیا کہ دین برحق یہی اسلام ہے جو قیامت تک رہنا ہے آپ دیکھو قرآن کی میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں اتنے حفاظ اور علماء موجود ہیں کہ وہ واپس کر دیتے ہیں وہ تبدیلی کو قبول ہی نہیں کرتے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب رہا ہی نہیں اتنی دینی دشمنی آپس کے اندر آئی گڑبڑ کر دی کہ ان کا مذہب ہی نہیں رہا لا مذہب بن گیا کوئی صحیح دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مذہب حق ہے لیکن ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارا قرآن بھی معفوں حدیثیں بھی معتنے لوگ گڑبڑ کریں قرآن و حدیث میں تبدیلی نہیں کر سکتے اور جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گراؤ رہے گا دین پہ قائم رہیں گے ان شاء اللہ وہ سنت و جماعت ہمارے جن کی صحیح تعبیر کون کر رہے ہیں علماء آیا یا نہیں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں سمجھے عیسائیوں کو ہم چیلنج دیتے ہیں کوئی صحیح دعویٰ نہیں کر سکتا کیوں ان جیلیں مختلف بنا دی اگر خدا کی کتاب ہے تو ایک نازل ہوئی یا بہت سی نازل ہوئی تھی یہی ہے اختلاف دین اب سمجھ آ گیا ان کے درمیان یہ دینی دشمنی ہے باقی رہا کہ ہمارے مقابلے کے اندر مل جاتے ہیں سمجھے جی تو ایسے ہیں جیسے کتے ہیں کتے سمجھے وہ کسی کو کاٹنے کے لیے آپس میں مل جل جاتے ہیں انسان جا رہا ہو نا تو اس کو کاٹنے کے لیے کتا آئے گا تو دوسرا کتا بھی شامل ہو جائے گا لیکن کتوں کے آپس میں کیا ہوتی ہے وہ لڑائی ہوتی ہے نہیں ایک دوسرے کو برتا نہیں کرتے ان کی آپس میں اب بھی لڑائی ہیں لیکن الکوفر ملت واحدہ میرے آقا کی یہ بھی پیشین ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ جیسے دسترخوان پہ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا یہ کافر بھی ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہیں کھانے کے لیے سمجھے مسلمانوں کو ادا دینے کے لیے تو عدابت سے جب میں نے اختلاف دینی بیان کیا تو آپ کیا اقد حل ہو گئے نہیں باقی ان کی آپس میں ہو کتوں کی طرح سمجھے یا آہل الکتاب کنارے جی حصہ اول کا مضمون ثانی یہ سورت میدا کے دو حصے تھے پہلے حصے کے اندر کیا تھے جی نفی شرک پیلی ٹھیک ہے اور دوسرے حصے میں کیا تھی نفی شرک اتقادی اب یہ دوسرا مضمون ہے اس کے بعد پھر دوسرا حصہ آئے گا وہ بتاؤں گا میں حصہ اول کا مضمون ثانی یہ کیا ہے جی نفی شرک اتقادی پہلا کہا تھا نفی شرک فیلی تھا یہ پہلا حصہ ہے دوسرا جی آئے گا یہ تو کنارے پہ لکھ لیا اب یا آلل کتاب پہ نیچے لکھو بطور تمہید اہل کتاب کو ترغیب ایمان بطور تمہید اہل کتاب کو ترغیب ایمان ایمان کی ترغیب دی گئی نفی شرکادی آگے آ رہی ہے تمہید ہے تمہیدی طور پہ اے اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا ڈبلو ڈبلو ڈبلو بلا کون حوصا کے رسول لکھو ہمارا رسول آ گیا ہے جو بھیا ان لا قوم کے نیچے کیا ہے اوساف رسول اوپر نمبر ایک دیکھو بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت سے وہ احکام جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے تورات کے احکام چھپاتے انجیل کے احکام چھپاتے وہ بیان کرتا ہے یعنی اصولی چیزوں کو حضرت بیان کرتے ہیں توحید میں جو خلا ڈالا تم نے رسالت میں قیامت میں اصولی چیزیں باقی رہا فروت و ہر شریعت کے کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں نا ان سے درگزر فرماتے ہیں و یاف و انکثیر اور درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو غیر ضروری ہیں نمبر دو درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو کہ کیا ہیں غیر کو من اللہ نور کتاب مبین تاکہ آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین نور و کتاب مبین جو ہے نا اس کی تفسیر دو طریقے پہ ہے ایک تو ہے کہ واو ہے نا واو اس واو کو تفسیریہ بنائیں آپ نور سے مراد کا لیں خود کتاب لیں آیا تمہارے پا نور یعنی کتاب مبین و یعنی کریں اور اس کی تائید ایک عید سے ہے و انضل نورم مبینہ تو کس کو اتارا کتاب ہے نا انضل نورم مبینہ یہ بھی تفسیر صحیح ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد کس کو لیا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے کیونکہ آپ نور ہدایت ہیں تفسیروں میں لکھا ہوا کہ آپ کیا ہیں نور ہدایت ہیں آپ کے آنے سے ہدایت پھیلی نور ہو گیا ساری کائنات میں نوری نور توحید کا ایمان کا حضرت ظلمات سے نور کی طرف لے نور ہدایت ہیں سمجھے تو ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں صفاتی طور پہ اور بشر بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ بریلیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف نور میں نہیں بشریت میں ہے اس میں ہے وہ بشریت کی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتوں کی طرح نور ہیں ذاتی طور پہ نور ہیں حالانکہ جو ذاتی طور پہ نور ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے رشتے کرتے ہیں نکاح اور ہوتی ہے او غلطی مبتلا ہے تو دوسرا معنی کیا ہے نور سے لیا جائے محمد کریم صلی اللہ نور اللہ نے نور بھی بھیجا کتاب مبین بھی بھیجی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں یادی بیہی دیکھ رہے ہو اگر نور و کتاب مبین سے آئے ایک چیز مراد تو ہی ضمیر بھی کیا ہے واحد ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں اور اگر دو مراد لو نور علیحدہ کتاب مبین علیحدہ تو ہی ضمیر کا مرجع دونوں بنیں گے کل و واحد کی تعویل میں نہاب کے اندر پڑھا ہے کیا تعویل کی جاتی ہے کل و واحد ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر ایک کے اس کو جو تاب ہوتا ہے اس کی رضا کے سوبل و اللہ کس کی ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی سلامتی کے راستے یہی ہیں عقائد اور اعمال صحیحہ یہ ہیں جی سلامتی کے راستے اللہ ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی کون سے راستے ہیں عقائد اور اعمال صحیحہ اچاری و یقر جو ہوں مین ظلم اور نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور اندھیروں کے نیچے کو کفر و معاشیت کے اندھیرے اللہ کے حکم سے اور ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی میرے عزیز اتنے تک تو تھا یہ تمہید تھی اہل کتاب کو ترغیب ٹھیک ہے نا بطور تمہید کے اہل کتاب کو کیا تھی ترغیب لل ایمان اب وہی مسئلہ آ گیا سال مسئلہ کیا تھا نفی شرک اعتقادی وہ لکھو القاد کا فر نفی شرک اعتقادی نفی شرک اعتقادی بھی ہے اور نقض عہد کی تشریح بھی ہے کہ انہوں نے جو آج کو توڑا کیسے توڑا لام تاقی دیا قد کیا ہے تحقیق کیا پختہ یقینی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم اللہ تعالی زمین پہ کس کی شکل کے اندر آیا مسیح ابن مریم کی شکل کے اندر آیا یہ لوگ کافر ہیں یا مومن ہیں اچھا اور یہ لفظ جو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر شیر پڑھتے ہیں یہ لوگ اہل بدعت وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ ٹھیک ہے وہی جو مستوی ہے عرش تھا خدا ہو کر کون اللہ کی داد اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہوگا ایک ہی چیز نہیں عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کس کی شکل میں آیا مسیح کی شکل میں آیا یہ کہتے ہیں اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہوگا تو چیز ایک ہی ہے کم اکم شر کرنی چاہیے ان کو الفی عملے کو یہ دلیل اقلی ہے نصارہ کے عقیدے کے ابطال پر دلیل اکلی ہے کہ نصارہ کا یہ عقیدہ کیا ہے باطل ہے اور اس کے اوپر دلیل اکلی دی گئی کہ دیکھو تم مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہو کبھی بی بی مریم کو بھی ساتھ شامل کر دے تو تین خدا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح کو اس کی ماں کو ساری کائنات کو اکٹھا کر کے جو پوت ہو گئے ہیں جو زندہ ہیں سب کو اکٹھا کر کے فنا کر دیں کیا کر دیں فنا کر دیں ایک منٹ کے اندر تو کوئی ہے جو خدا کا مقابلہ کرے اختیار ہے کسی کو خدا کے مقابلے میں یہ اللہ نے اپنے جلال ربانی کا اظہار فرمایا کہ میرے مقابلے تو مخلوق کو لاتے ہو تو خدا ہے دیکھو دلیل اکلی ہے ان کے عقیدے کے ابطال کی اور ساتھ ساتھ جلال ربانی کا اظہار بھی ہے آ فرما دیجیے بس کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے کسی چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ یہ کہ فنا کر دے یا مار دے مراد نہیں ہے کیا تو میں نے کہہ دیا ہے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے پناہ کر دیں عی علیہ السلام زندہ ہیں ان کی ماں پود ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے اشکال ہی سارے ختم کر دیے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے کیا نیز تو نابود کر دے یا ہلاک موت دینا نہیں کیا ہے نیز تو نابوت کر دے. نیز تو نابود کر دیں بسی بن مریم کو اس کی ماں کو اور ان لوگوں کو جو زمین کے اندر سب کے ساتھ چاہے زندہ چاہے مردہ السماوات والا شان خداوندی یہ ہے شان خداوندی خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جو کچھ ان کے درمیان یاخلوں کو ماح پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ اللہ سلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو خالق اللہ ہے یہ نہیں جو بن باپ کے جو پیدا کیا خدا کا بیٹا ہے خدا بن گیا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے بکالت یہود سارا شکوا جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیروں کی اولاد ہیں صاحبزادگان ہیں ہم بخشے بخشائیں کیا جب ہمارا باپ جو پیر کا لہٰذا ہم, دا ہم دا کیا ہیں بخشے بخشا ہیں کوئی عمل کریں یا نہ کریں جٹے عمل کریں نہ <laughs> یہ بخشے بخشے ہیں اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہذا ہم کیا ہیں خود خدا کے بیٹے ہیں کیا آ, خدا کو ہم سے بڑا پیار ہے ہم بھی بخش اور کہا یہود و نے ہم بیٹے ہیں کس کے اللہ اللہ کے بیٹوں سے مراد یہی لیتے تھے کہ خدا کے پیارے متمنا اور اس کے محبوب ہیں کل جواب شکوا پرورجگار نے فرمایا میں تو تمہیں عذاب دوں گا دوں گا عذاب دوں گا تمہیں تو آپ نے بیٹوں کو کوئی عذاب دیتا ہے کوئی نہیں عذاب دیتا باپ جو بیٹے کو مارتا ہے نا وہ تازیب نہیں ہوتی وہ تعدیب ہوتی ہے کیا تعزیب نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے ادب سکھانا ہوتا ہے وہ عذاب دینا نہیں ہوتا کہ بیٹے کو نو بلا عذاب دے رہا ہے تو دوسرا آدمی تو انگل کھڑی کرے اس کے بیٹے کوئی اوپر لڑ پڑتا ہے تو بیٹوں کو کوئی عذاب نہیں دیتا تم تو عذاب کے اندر جاؤ گے تو کیسے خدا سے بیٹے ہوئے آپ فرما دیجیے پس کیوں عذاب دے گا اللہ تم کو بس تمہارے گناہتے بالن تم بادشر خلق بال کے تم معمولی آدمی ہو بشار کے نیچے لکھو معمولی آدمی یہ माना کرو گے تو جواب ملے گا نا آ. خدا کے بیٹے کیا ہو تم انسانوں میں سے بھی کیا ہو معمولی آدمی تمہاری کوئی شان نہیں ہے بھائی نکرا ہے نا نکرا تنقیر کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور تنقیر کبھی تحقیر کے لیے بھی آتی ہے تحقیر کے لیے ہے تم معمولی آدمی ہو اس کی مخلوق سے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جس کو چہتا ہے اور اللہ کے اختیار میں حلی اللہ ملکما بہن ہما بہل مصیر یا آہل الکتاب کد مرسولا پہلے بھی تھا یا نہیں یا کتاب کاک رسولا یا, یا مرسول انا لکھ لو پر یاد آئے سابق پہلے کا یادہ کیا گیا یاد سابق برائے تاقید و اتمام حجت یاد ہے اتمام حجت کے لیے پہلے اتمام حجت نہیں تھی یاد سابق برائے تاکید و اتمام حجت اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبوس فرمایا تاں کہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکو اہل مکہ اہل عرب کہ ہمارے ہاں تو کوئی رسول نہیں آیا تھا پہلے آئے رسول تو بنی اسرائیل کے اندر آئے اب اللہ کی طرف سے حجت تام گئی یا نہیں ہاں ایک دلیل تام گئی کہ ہم نے رسول بھیجا اب تمہارا کوئی عذر نہیں اور حضرت جو تشریف لائے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت کے زمانے تک اس کو زمان فطرت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہاں تقریباً چھ سو سال کے قریب مدت گزری کوئی رسول نہیں آیا پہلے تو لگاتار آتے تھے رسول بنی اسرائیل کے اندر تو حضرت زمانے فطرت کے اندر آئے دیکھو جی اے اہل کتاب بے شک آ چکا تمہارے پا رسول ہمارا یوبیون اوساف رسول بیان کرتا ہے واسطے تمہارے آکام کو اوساف رسول اوپر نمبر ایک رکھو ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید الا خطرت غور کرو یہ یبینوں کے متعلق نہیں ہے یہ جار مجرور یبینوں کے متعلق نہیں ہے کس کے متعلق ہے آپ بتاؤ کے متعلق ہے حضور کے زمانے کے اندر ہے زمانہ فترت کے اندر عیسی علیہ السلام سے آپ کے زمانے تک میں نے عرض کیا نا تقریباً چھ سو سال مجھے آیا ہے رسولوں کے انقطاع کے بعد یہ معنی لکھ لو فترت کا معنی ان ہمارا رسول آیا رسولوں کے ان کتاب کے بعد عیسی علیہ السلام کے بعد ان کتاب ہو گیا فترت بمن ان کتاب انکتاب انتقل ما جانا من بشی حکمت مجیت حکمت مجیت کیوں آیا تاکہ اتمام حجا کا جائے تمہارا عذر باقی نہ رہے انتقول کے نیچے کا لکھا ہے حکمت اور ان و سر میں لے اللہ تقولو کہ کئی دفعہ پڑھا ہے تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن کہ نہ آیا تھا ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر خاص طے آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر واللہ اللہ نشین قدیر